اللہ الرحمن الرحیم آج کی تیسری نشست ہے خلافت عثمانیہ سے متعلق مسلمانوں میں پہلی خلافت خلافت راشدہ تھی دوسری خلافت بنو امیہ اس کے درمیان نو سال کے لیے خلافت زبیریہ آئی خلافت عباسیہ آئی خلافت عباسیہ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد مصر کے ممالک سلاطین نے بنو عباس کے گم شدہ شہزادی کو مصر میں بٹھا دیا مسند خلافت پر اور وہ کہلائی خلافت عباسیہ یا قاہرہ یعنی قاہرہ میں تھی وہ خلافت مگر وہ خلافت رسمی خلافت تھی جتنا بغداد یا کے اختیار تھا ان کا اتنا اختیار بھی نہیں تھا تو اس لیے اس خلافت کو کسی کوئی قابل ذکر مقام اس کو نہیں ملتا وہ خلافات ہے کئی ایک طویل زمانہ تقریباً اڑھائی سو سال وہ وہاں تخت پہ بیٹھ بیٹھے رہے انتظام سارا ممالک سلاطین کے پاس ہوتا تھا ٹھیک ہے خلافت اس کے بعد جو آئی ہے مضبوط خلافت جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کی سرحدوں کی پاسبانی کا فریضہ جو سب سے پہلا فریضہ ہے مسلمان حکومت کا خلافت کا وہ کام بنو عثمان نے کیا ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اللہ کی قدرت کا ظہور تھا ایسے زمانے میں کہ جب مسلمانوں پر تاتاری بھی حملہ آور تھے اور صلیبی جنگیں بھی ہو رہی تھیں اور مسلمان دو طرفہ آزمائش کا شکار تھے ایسے زمانے میں اللہ نے ان لوگوں کا ان لوگوں کو وجود بخشا اوپر سے یہ لوگ غیر مسلم نسل تھے اوپر سے یہ لوگ بنو عثمان اصل میں اکائی قبیلہ تھا غیر مسلم ترکوں کی غیر مسلم نسل سے تھے ان کے آباء و اجزاد نے پھر اسلام قبول کیا اسلام قبول کر کے خانہ بدوشی ان کا طریقہ تھی ان کا پیشہ تھی علاقے ان کے تبدیل ہوتے رہتے تھے سودیقیوں کے علاقے میں آ اور یہاں پر آباد ہو گئے ایشیا کوچک میں جو موجودہ ترکی کا علاقہ ہے یہاں آباد ہوئے یہاں جو زیادہ مشہور نام جو جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تاریخ محفوظ ہے وہ ہے ان کے بانی اور کا اور کے والد سلیمان شاہ سے اگر سے ایک قول یہ ہے کہ سلیماطہر کے والد کا نام وہ گوندوز علب تھا لیکن صحیح یہ لگتا ہے کہ گوندوز اس کے بیٹے کا نام تھا سلیمان شاہ اس کے والد کا نام تھا یہ لوگ کافی عرصہ وہاں پہ رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ چارے کی تلاش میں نقل مکانی بھی ان کی ہوتی رہی ہے اسی نقل مکانی کے دوران حلب کے قریب جو دریا ہے دریائے عاصی اس میں ڈوب کر سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی تو قبیلے کی سربراہی ارطورل کے ہاتھ میں آ گئی یہ دو لفظ ہیں ار تورل صحیح لفظ یہ جو اگر آپ صحیح اس کا تلفظ کرنا چاہتے ہیں ترل ہے وہ کیونکہ فارسی کے اپنا ترک زبان میں غین وہ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا تو آپ جب اس کو صحیح اگر آپ تلفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر آپ جو ہے ہی کہیں گے اس کو تو, تو ترل کہتے ہیں شیر کو اور ار جو ہے یہ ترکی میں ایسا ہے جیسے عربی کا ال ایک خاص قسم کا شعر یعنی بڑا بڑا شعر ٹھیک ہے آگے جا کے انہی میں ترکوں میں ایک لفظ ہے ارسلان ارسلان نہیں ہے وہ ایسا ہے ارسلان ہے وہ ارسلان اس طرح پڑھتے اسی طریقے سے صحیح اس میں تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے وہ بھی وہ بھی شعر کے معنی میں تو خیر میں بتا رہا تھا کہ یہاں سے اس نے سلوکی سلاطین کی وفاداری اس نے نبھائی ان کی مدد کی ان کے کام آیا اس کو جاگیرداری مل گئی کئی اس نے قلعے فتح کیے بعض بہت مشکل مراحل میں اس نے سلجوقی سلطان کا علاء الدین کے اقبات کا اس نے ساتھ دیا علاء الدین کے اقبات کی جب وفات ہو گئی تو سلجوقی سلطنت یہ سلجوقی وہ ہیں جو ایشیا کوچک کے ہیں ان کو سلاجقۂ روم کہا جاتا ہے تو یہ کمزور ہو گئے ان ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے منگول ان پہ مسلط ہو گئے اور سازشیں ان کی محلاتی سازشیں بہت زیادہ رکنے کا نام نہ لیتی تھیں ایک بادشاہ آتا اس کو ہٹاتے دوسرا آتا تیسرا آتا اور تورل زمانے میں اپنی طاقت بڑھاتا رہا بڑی لمبی اس میں عمر پائی تقریبا نوے سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ہے اس کی زندگی میں اس کا بیٹا عثمان خان وہ ذمہ داریاں سنبھال چکا تھا باپ سب مسنت پہ بیٹھا ہوا تھا کام سارا وہ کرتا تھا عثمان خان نے جب اس کے باپ کی وفات ہو گئی کی تو عثمان خان نے اور بھی کئی قلے اس نے فتح کی ہیں بعض ان تینیوں کے ساتھ اس کی جنگیں شروع ہو گئیں تو سنجوقی سلطان کو اس پہ بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا اور وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے بعد ایشیا کوچک کا اناتولیا اناتولیا ایشیائی کوچک موجودہ ترکی ایک ہی علاقہ ہے تین نام ہے اس کے تو یہ پتہ نہیں یہاں پہ پھر آگے کیا انجام ہوگا اس کا تو اس نے ورنہ سے کچھ عرصے پہلے جو شاہی علامات ہیں شاہی علامات انگوٹھی اور اس قسم کی چیزیں وہ عثمان خان کو بھیج دی عثمان خان بادشاہ بن گیا یہ بات ہے سن 699 کی یا سن 700 کی اب خود مختار بادشاہ بن گیا اس سرجوقیوں کی یہ جو آخری نشانی تھی یہ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد پھر عثمان خان نے بہت سی اس نے جنگیں لڑی ہیں بڑی فتوحات کی ہیں بازینیوں کا علاقہ اس نے اپنی جا جاگیر کو یا اپنی عملداری کو اس نے بڑا وسیع کیا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا اور خان آ گیا اور خان نے جو اپنے باپ کی جو علاقہ تھا اس میں بھی فتوحات جاری رکھی ہیں اتنی فتوحات اس نے کی ہیں کہ وہ قطنطینیا کے سامنے پہنچ گیا جو ساحل سمندر ہے وہاں پر پہنچ گیا یہاں پہ نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے آئے تو بنو میاں والا آ ہے میپ کے نام سے ہے آپ نکالیں ذرا آپ ترکی کا شاید نکالا ہے اتنی دیر میں اسی میں تالیس میں چلے میں تو مل ہی جائے گا اس میں ذرا آپ دیکھیے تو سمندر کے کنارے اور خان پہنچ گیا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کو موقع پا کر سمندر کے پار جو خلیج ہے بیچ میں درا دانیال جسے کہتے ہیں وہ یورپ اور ایشیا کو جدا کرتا ہے چھوٹا سا سمندر ہے تو کہیں پر وہ ایک کلومیٹر بھی سے بھی کم رہ جاتا ہے کہیں پہ ڈیڑھ کلومیٹر ہے تو اس کو کشتیوں کے ذریعے بور کیا تھوڑا سا علاقہ انہوں نے یورپ کا انہوں نے لے لیا اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد خان آیا اس کے زمانے میں یورپ سے بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں بلخان میں ان کا ہدف تھا خستین فتح کرنا لیکن اس سے پہلے تقریباً آٹھ نو حملے ہو چکے تھے مسلمانوں کے قصنطینیہ پہ مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اندازہ یہ کیا کہ پہلے ہم یورپ کے اندر داخل ہو کے قصولطینیہ کو اس طرف سے گھیریں پیچھے سے پھر ہم اس طرف سے آئیں گے یعنی اپنے اپنے سمجھ سے بعد میں آئیں گے پیچھے سے انہیں گھیریں تو یہ فتوحات کرتے کرتے مراد خان نے بہت علاقے اس نے فتح کی ہے بلقان پورا اس نے فتح کر لیا ہے پھر مختلف سلاطین ان کے یہ کے بعد دیگرے آئے ہیں حتیٰ کہ بایزید یلدرم کے دور میں با یزید یلدنم کے دور میں عثمانیوں کی حدود وہ اٹلی تک پہنچ گئی یورپ کے اندر گھس گئے یہ لوگ مسلسل بڑی بڑی جنگوں میں ان کو انہوں نے شکست فاش دی ہے اٹلی کے قریب جب یہ پہنچا ہے تو اس نے واپسی میں یہ کہا تھا کہ اگلی بار میں اپنے گھوڑے کو ویٹیکن سٹی کے گرجے میں میں دانا کھلاؤں گا یہ کہہ کے کہ یہ واپس ہوا تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب منگولوں کا حکمران تیمور لنگ و عروج پر تھا چنگیز خان کے قبیلے سے تھا مغل تھا چنگیز خان کی اولاد میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس کے باپ دادے بھی مسلمان ہو گئے تھے اور اس نے پھر آگے پہلے ہی ایک صوبے دار تھا پھر اس نے حکومت قائم کی پھر اس نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں پورا افغانستان فتح کر لیا اور پھر ایران فتح کر لیا عراق کا بڑا حصہ فتح کر لیا کرتے کرتے ترکی کی سرحد پر یہ پہنچ گیا یہ بھی ترکی کی سرحد پر یہ پہنچا ہے تو یہاں پھر بائی کے ساتھ اس کے اختلافات وہ دونوں بڑے حکمران بڑے فاتح آمنے سامنے ہیں بائی کو یورپ کی مہم ادھوری چھوڑنی پڑی اس نے کوشش کی کہ اب جلدی اس سے قطنطینیہ ہی کو فتح کرے قطعینیہ کا اس نے آگے محاصرہ کر لیا اور قططونطینیہ کے پیسر قریب تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیتا کہ اچانک یہ عثمانیوں کی طرح منگولوں کی طرح سے حملے شروع ہو گئے اور اس نے ایسی بحریمی کا ثبوت دیا تیمور لنگ نے اس حملے میں کہ جہاں یہ قبضہ کرتا بعض جگہ ایسا اس نے کیا کہ سب لوگوں کو زی زی لے کے سب لوگوں کو اس نے جس میں بائی عزیز کا بیٹا بھی شامل تھا انہیں قتل کر کے ان کے خون کو یعنی قتل کر کے کچل کے ان کی بوٹیاں اور خون کو مٹی کے اندر مکس کر کے وہ کیچڑ بنایا ہے اور اس کو پھر اس نے مطلب ایک بے رہمی کی انتہا تھی تو بایزید بہت اشتعال میں آ گیا اور اپنی فوج کا بہت تیزی سے تیار کر کے وہ تیمور کے مقابلے میں نکل پڑا بایزید کی طبیعت میں بہت تیزی تھی اس کو یل درم جو کہتے تھے وہ حقیقت میں ویسا تھا یلدرم کہتے ہیں بجلی کو تو اس کی یلغار اتنی تیز ہوتی تھی کہ بعض لڑائیوں میں ایسا ہوا کہ یورپی شہنشاہ لشکر جمع کر کے سلطن عثمانیہ کے بہت صوبوں قلعوں پر قبضہ کر کے وہ بیٹھے تھے اور کسی نے آگے بتایا کہ بھائی عزیز آ رہا ہے تو انہوں نے کہے لگایا انہوں نے بھائی عزیز آ رہا ہے وہ کوئی ہوا ہے کوئی کہ اتنی جلدی پہنچ جائے گا وہ تو ایشیا میں ہے چند گھنٹے میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بھائی عزیز کی فوج پہنچ گئی خود قیادت کر رہا ہے اتنی تیز اپنی فوج چلاتا تھا کہ فوج خود بعض اقتعات تھک کے بحال ہو جاتی تھی تو یہ اپنی فوج کو بہت تیز لے کے آیا بہت تیزی سے لے کے آیا اور راستے میں کئی جگہ دونوں نے فوج اپنا پڑاؤ تبدیل کیا ہے ہر ایک چاہتا تھا کہ اپنی پسند کا میدان ملے نہ اس نے اس کو اس کی پسند کا میدان لینے دیا نہ اس نے اس کو یوں, یوں, یوں لشکر ادھر ہے وہ پھر ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا وہ ادھر گیا یہ ادھر گیا, یہ ادھر گیا یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو وہ چکما دیتے رہے آخر میں بہرحال دونوں کا آمنا سامنا ایک چٹل علاقے میں ہوا ہے تیمور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے پہاڑی علاقے میں لا کے مارے گا اس لیے وہ پہاڑی علاقے سے بچ رہا تھا اور جب یہ میدانی علاقے کی طرف اس نے خود آ کے تیمور نے میدانی علاقے میں اس نے جو ریگستانی علاقہ تھا وہاں پڑاؤ ڈالا کہ بھائی عزیز کو اب ادھر ہی آنا چاہیے اور یہ جلدی پہنچ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ پہنچ کے تیمور رک گیا کہ بس یہ جگہ ٹھیک ہے وہ آئے گا تو تھکا ہار آئے گا تو بھائی عزیز نے با... یہاں پر یہ غلطی کی کہ اس نے فوج کو آرام سے نہیں چلایا آرام سے بھی آتا تو تیمور ادھر ہی ہوتا فوج کو بہت تیز لے کے آیا تو فوج بہت بری طرح تھک چکی تھی اور آنے کے بعد جب وہ ایک دم سامنے آیا ہے نا تو یہاں بھی بالکل ایسا ہوا کہ تیمور کے اندازے کے مطابق یہ تیسرے چوتھے دن پہنچنا تھا تو وہ شام تک بالکل بے فکر تھے بالکل بے فکر کے اب چار پانچ دن کے بعد اچانک شام کو کو دیکھا انہوں نے اندھیرا ہوتے کے ساتھ بائی عظیب کی فوج میدان کے دوسری طرف تھی سارے گھبرا گئے اب کیا ہے ہم تو بالکل تیاری کی حالت میں نہیں ہیں اگر بھائی عظیز اسی حالت میں حملہ کر رہے میدان اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اس نے جو ایک خوف داری کر دیا تھا پہ اس نے یہاں دوسری غلطی کر دی موقع دے دیا شاید اس کی مجبوری بھی ہو کہ فوج بہت تھکی ہوئی میری تو اس نے موقع دیا رات گزر جائے صبح حملہ کریں گے صبح پھر لڑائی ہوئی ہے تین دن تک لڑائی ہوئی ہے میں اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا اور اس لڑائی میں آخر میں تیمور جیت گیا اور تیمور نے جیتنے کے بعد بھائی عزید کو گرفتار کر کے ایک پنجرے میں ڈال کے وہ اپنے ساتھ لے گیا اس کی خاندان کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا جو تجلیل اس نے کی ہے خاص طور پہ عورتوں کو لے کے جا کے تو اگرچہ ان عورتوں کی تجلیل اس طرح تو نہیں ہوئی کہ ان کی آبر ریزی کیا ایسا تو نہیں کیا صرف ان کو لیکن شریف عورتوں کو گھر سے کوئی ساتھ لے جائے گی تو مرنے کے مقام ہوتا ہے نا تو اتنا صحت مند اور مضبوط آدمی جو سینکڑوں مل سفر کرتا تھا بغیر تھکے ہوئے سپاہی تھک جاتے وہ نہیں تھکتا تھا بستر سے لگ گیا بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا اسی قید کی حالت میں اس کی وفات کے بعد تیمور نے ایسی چالیں چلیں اس نے واپس جانا تھا بہرحال اس نے ایسی چالیں چلیں کہ اس کے بیٹوں میں جنگیں شروع ہو گئیں بھائی عزیز کے تاکہ سلطنت بالکل تباہ ہو جائے وہ بیٹے لڑتے رہے ایک نے دوسرے کو مارا دوسرے نے تیسرے کو مارا خانہ جنگی چلی ہے تقریباً دس سال تک تیمور واپس چلا گیا اللہ کی طرف سے کچھ اور منظور تھا یہ تین تینوں چاروں بھائی آپس میں لڑ کے ان میں سے ایک غالب آ گیا اور اس نے باپ کی سلطنت کو دوبارہ قائم کر دیا اور وہ پہلے سے بھی آہست پیسہ زیادہ مضبوط ہو گئی یہ بیٹا تھا محمد اول کہا جاتا ہے محمد چلپی بھی کہتے ہیں اس کو چلفی ان کے ہاں ایک بڑا لقب ہے کوئی بہت عظیم شخصیت ہوتی ہے نا جیسے ہمارے قائد اعظم تو اس چلپی ان کا ایک بڑا لقب ہے محمد چلپی یا محمد اول اسے کہتے ہیں کسی کو یقین نہیں تھا سلطنت قائم ہوگی دوبارہ لیکن اس نے چند سالوں میں دوبارہ اس کو کھڑا کر دیا جبکہ باٮٔ جو دنیا کی سب سے بڑی حکومت تیمور جو سب سے بڑی حکومت قائم کر کے گیا تھا وہ اس کے بیٹوں کی لڑائی جھگڑے میں چند سال کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر ختم ہو گئی ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں ظلم دیکھنے میں کتنا مضبوط ہو ہے وہ کاغذ کی کشتی جو بیٹھے گا وہ ڈوبے گا ایک دن تو یہاں دیکھیں سرد عثمانی آپ کے سامنے ہے یہ یہ اناتول کا علاقہ ہے اس کا ایشے کو چکا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مختلف اس کے شہر ہیں یہ آبنائے یہ بیچ میں درہ دانیال ہے جہاں بحرۂ یہ درے کے بہت سے نام ہیں سمندر کے الگ الگ نام ہیں یہاں پہ اس کو درہ دانیال کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بحیرۂ مرمرا کہتے ہیں یہاں پہ اس کو آبنائے باسفورس کہتے ہیں اور یہ خستینی ہے سب سے کم جو فاصلہ ہے سمندر کا وہ یہاں پر ہے ٹھیک ہے ادھر ترکی اور ایشیا ہے ادھر یورپ شروع ہو جاتا ہے تو خیر اللہ پاک نے عثمانیوں کو جو جگہ دی تھی وہ جگہ بہت ہی زبردست تھی دنیا کے تمام سمندر اس کے یا تو ساتھ تھے کچھ سمندر بالکل ساتھ تھے تین سمندر آپ دیکھیں یہ بحیرۂ اسود ہے یہ بحیرۂ مرمرہ ہے ادھر تھوڑا سا آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں بحیرۂ احمر آ جاتا ہے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ عبر کرتے ہیں تو آپ بحیرۂ روم میں آ جاتے ہیں تو اس لیے نیپولین نے جو دنیا کے عظیم فاتحین میں سے ایک تھا اس نے کہا کہ اگر کبھی بھی دنیا میں کوئی شخص عالمگیر سلطنت کے لیے بہترین مرکز منتخب کرے اس کو اختیار ہو تو وہ جگہ استنبول ہونی چاہیے وہ جگہ ترکی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ علاقہ ان کو مل گیا تھا تو انہوں نے پھر بڑی فتوحات کی ہیں محمد اول نے دوبارہ اس کو قائم کر دیا آگے چل کے پھر محمد فاتح آ گیا محمد فاتح نے قصنطینیہ کو فتح کر کے دکھا دیا اس میں اس فتح کا نقشہ بھی ہوگا آگے محمد فاتح کا یہ دیکھیں یہ بہت سارے سلاطین کا پھر آگے انہوں نے ذکر کیا ہے نقشوں کے ساتھ مراد اول ہے ٹھیک ہے ہر ایک کا انہوں نے الگ الگ بتایا ہے کس نے کون کون سا علاقہ فتح کیا ہے بائی عزیز اول یہ محمد شلفی مراد ثانی یہ بات کا ذکر میں نے نہیں کیا چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس یہ بہت سارے علاقے جو ہے پھر یہ سلطان محمد فاتح آ گیا ٹھیک ہے جس نے سن 1453 میں قصنطینیہ فتح کیا ہے یہ آپ کے سامنے وہ ذرا انہوں نے زیادہ تفصیل تھے نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ کہاں جنگ ہوئی تھی دیکھ رہے ہم آپ کے سامنے ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ رسبول تو یہ بیچ میں یہ سمندر ہے یہاں پر باریک سی پٹی آ رہی ہے یہ سارا سمندر کا علاقہ ہی ہے ایسے تو یہ ستمبول یہ تکون کے اندر ہے یہ آپ کے سامنے تو یہاں جب انہوں نے یہاں پر حملہ کیا ہے نا یہاں پہ اس طرف تو انہوں نے جہازوں کا راستہ بند کر یہ زنجیرے ڈال کے تو پھر سلطان محمد نے تختے بنوائے تختوں کے اوپر ان کو چکنائی لگائی چکنائی لگا کر ان کے اوپر جہازوں کو چڑھایا اور جہازوں کو دھکیلتے ہوئے رات و رات وہ اس جگہ لے گئے جہاں پہ زنجیر نہیں تھی وہاں پہ جا کے جہازوں کو پانی میں اتار دیا اور صبح قنطینیہ کے وہ دروازے پہ جہاں پہ حملہ آسانی سے ہو سکتا تھا وہاں پہ انہوں نے حملہ کر دیا قبضہ کر لیا اور پھر اللہ پاک نے شہر کو ایک دن کی لڑائی کے اندر یہ شہر مسلمانوں کے پاس آ گیا تاریخ فتح تھی قسطینیا کی ان کا دور عروج بہت آگے چلا ہے اس میں پھر سلطان سلیمان علی شان کا زمانہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو فتوحات ہیں ساری سربوں کی یونان بوسین البانی ساری محمد کے زمانے وینس کریمیا یہ سب محمد فاتح کے کارنامے ہیں اٹلی اٹلی پر قبضہ کرنے کی تیاری پوری تھی لیکن سلطان محمد کی اچانک وفات ہو گئی اس کو زہر دیا گیا تھا اس کا جو طبیب تھا وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن نصرانی تھا وہ تو اس نے جنہیں یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اوپر سے اسی نے زہر دیا تھا زہر دینے کے بعد اس نے پوپ کو جو ویٹیکن کا جو پوپ تھا یہ اس کا بھیجا اس کا آدمی تھا اس کو خفیہ کوڈ میں اس نے بھیجا پیغام کہ بڑا گدھ مر گیا ہے یہ الفاظ سے اس کو دیا مطلب کہ سلطان محمد فاتح کو میں نے مار دیا ہے مسیحی طبیب کی سازش دیکھیں آپ کو بہت سی چیزیں ایسے مل جائیں گی پھر اس کے بیٹے آگے بایزید ثانی کا دور آ گیا پھر سلطان سلیم اول آیا ہے سلطان سلیم اول وہ پہلا سلطان تھا کہ جس نے مشرق کی طرف توجہ زیادہ کی اور اس نے ایران اور اس طرف کے علاقے بہت سارے علاقے فتح کیے ایران میں روافذ کی بڑی حکومت صفوی دولت صفویہ قائم ہو گئی تھی ان سے اس کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور اس نے ان کو بہت نقصانات پہنچایا بہت سارا علاقہ ان سے چھینا ہے سلیم اول نے اور سلیم اول ان میں پہلا شخص ہے جس نے خلافت حاصل کی یعنی اس نے شام بھی اس نے فتح کیا اس سے پہلے کسی نے کسی عثمانی نے شام فتح نہیں کیا تھا مصر بھی اسی نے فتح کیا اس سے پہلے کوئی وہاں نہیں گیا مصر پہ قبضہ کر کے اس نے ممالی کی حکومت ختم کر دی ممالی کے ساتھ خلافت تھی خلافت بصیہ قاہرہ وہ خلیفہ کو اپنے ساتھ یہ لے گیا استنبول اور وہاں جا کے اسے اس خلافت کا عہدہ اس نے اپنے لیا حاصل اس نے کہا کہ یہ طریقہ بڑا کمزور ہے کہ بادشاہ کوئی اور ہو اور خلیفہ کوئی اور ہو اور خلیفہ کے پاس کوئی بھی نہ ہو تو جس کے پاس اختیارات ہیں جو عالم اسلام کا محافظ ہے خلیفہ بھی وہی ہونا چاہیے جیسے پہلے زمانے میں خلفہ راشدین بنو میہ کے زمانے میں یا بنو عباس کے طاقتور خلیفہ کے زمانے میں تھا تو اس کے مطابق پھر خلیفہ نے اپنی جو علامات علامات نبوی صلی اللہ وسلم کا صاستہ آپ کی چادر مبارک آپ کی انگوٹھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی اصل انگوٹھی تو گم گئی تھی تو عثمان عزین ایک دوسری انگوٹھی بنوائی تھی تو یہ چیزیں ہر خلیفہ کے پاس تھیں چاہے بنو عمیق کا تھا یہ بنو عباس کا تھا وہ اس کے حوالے کر دیں اور یہ پھر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا یہاں سے پھر بنو عثمان کی خلافت شروع ہو جاتی ہے اور سلیم اول کے بعد آپ دیکھیں گے سلمان علی شان کا زمانہ آیا ہے اس کو سلیمان قانونی بھی کہا جاتا تھا سلیمان قانونی اور اس کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اسپین کو اس نے لگام ڈالی ہے اس اسپین اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ کوئی پچاس سال کوئی تیس سال پہلے اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ ہوا تھا تو عیسائیوں نے ان کو جب خاتم کر دیا تو بے پناہ دولت ان کے ہاتھ میں آ گئی اور ایک فتوحات کا نشہ بھی ایک چیز ہوتی ہے تو انہوں نے فرانس پہ بھی قبضہ کر لیا جرمنی پر بھی قبضہ کر لیا اٹلی کا بھی بڑا حصہ قبضے میں لے لیا تو بہت بڑی یورپی طاقت وجود میں آ گئی اور ایک طرف یہ پورے یورپ کو پہ قبضہ کر سکتی تھی دوسری طرف پورے عالم اسلام تو انہوں نے جو سمندری علاقے تھے الجزائر لیبیا مراکش مصر یہاں پہ حملے شروع کیے تو سلیمان نے ان کے خلاف خیر الدین بار بروسو کا استعمال کیا جو بہت بڑا جہاز رام تھا بہت بڑا مجاہد تھا اس کا بھائی تھا عروج عروج اور بار یہ دونوں لڑے ہیں اور ان کی ہر کوشش کو انہوں نے ناکام بنایا خاص طور پر افریقہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں خیر الدین اور اس کے بھائی کا بڑا اس میں حصہ ہے دوسرا کام سلیمان نے یہ کیا کہ اس نے یورپی طاقتوں کو بھی اسپین کے خلاف استعمال کیا فرانس کا خاصا حصہ وہ لوگ فتح کر چکے تھے مگر فرانس کی بادشاہت تھی فرانس کے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا لیا کئی مہمات ایسی گئی ہیں کہ ترک ترکی اور فرانسیسی فوجیں ایک ساتھ گئی ہیں یہ الگ بات کہ ان جنگوں میں لڑے ترکی ہیں فرانسیسی وہ نمائش کے لیے گئے تھے اور ایسی کئی مہمات میں انہوں نے ٹال مٹول کی کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا آگے پیچھے ہو گئے خیر اس کو بھی پتا تھا کہ لوگ ہمارے ساتھ ہو کے اپنے ہم مذہبوں کے خلاف لڑیں گے تو نہیں مقصد صرف یہ تھا کہ فی الحال ان کی طاقت کو مشتمع نہ ہونے دیا جائے اگر یہ سب جمع ہو گئے تو پھر ہمارا نقصان زیادہ ہے تو اسپین جو ایک عالمگیر طاقت بننے جا رہا تھا اس کے ٹکڑے اس نے آہستہ آہستہ سلیمان میں یورپ والوں ہی کے ذریعے کروائے ہیں چنانچہ پھر جرمنی اس کے ہاتھ سے نکل گیا فرانس پورا اس کے ہاتھ سے نکل گیا اٹلی بھی آہستہ آہستہ نکل گیا اور ایک عالمگیر طاقت وہ پھر اپنی قدیم حدود کے اندر واپس چلی گئی سلیمان کے بعد بہت خلافہ آئے ہیں ان کے نام لینے کا بھی ابھی موقع نہیں ہے لیکن ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے اور ہر زوال کے اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب پیدا ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہے مگر ان اسباب کے پیدا ہونے میں سب سے بڑا دخل ہوتا ہے اپنی کوتاہیوں کا اور اس کوتاہی میں جو پہلی کوتاہی ہوتی ہے وہ ایمانی قوت کی کمزوری ہوتی ہے اس کو آپ ہر جگہ اس کا آپ اعادہ اس کا دیکھیں گے اور وہ کمزوری سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے اہل علم کے طبقے میں جو مرکز ہے اگر گھر میں روشنی کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کا اگر بلب کم ہے تو مطلب پیچھے پاور ہاؤس کے اندر بھی کوئی مسئلہ ہوا ہے کرنٹ ہلکا آ رہا ہے یہ کمزوری پیدا ہوئی ہے پاور ہاؤس کمزور ہو گئے لوگوں کے اندر کمزوری آ گئی کوئی ایسی ایمانی اصلاحی تحریک آپ کو زمانے کے اندر نظر نہیں آتی یہ بنو عثمان کو دوبارہ کھڑا کرے ان کے پاؤں پر کیونکہ یہی چیز صرف حکمران طبقے تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ بنو عثمان جن کے سلاطین علماء صوفیاء کے خادم تھے تحجد گزار تھے انہی کے اندر میں کسی عثمانی سلاطین کا سلطان کا تو میں میں نام نہیں لوں گا لیکن یہ بات تو متعین ہے یعنی وہ بات تو مشکوک بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات متعین ہے کہ فوج کے اندر منکرات عام ہو گئے تھے شراب نوشی تک فوج کے اندر تھی جو پینا چاہتا تھا وہ پی لیتا تھا کوئی منع نہیں ہے سر ٹھیک ہے زوال کا دور ہے ادھر مغلوں کا زوال تھا اورنگزیب کے بعد کی بات کر رہا ہوں اور ادھر ان کا زوال تھا یعنی چری جو ان کی بڑی مضبوط جاںواز فوج تھی وہ فوج مسلط ہو گئی تھی خلفہ پر مسلط ہو گئی تھی آخر میں پھر یعنی چری کے خلاف ان کو آپریشن کرنا پڑا یینی چیری کو ختم کرنا پڑا بہت سارے مسائل تھے پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ علماء کے اندر وہاں پہ ایک جمود پیدا ہو گیا تھا ترک، ترکوں میں اگر یہ خوبی تھی ہمارے لحاظ سے خوبی زیادہ تھی اور سارے کے سارے اہناف تھے فقہ حنفی کا مرکز تھا لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف آپ کو ایک جمود یوں نظر آئے گا کہ دنیا بدل رہی تھی یورپ بہت تیزی سے آگے جا رہا تھا نئی نئی ایجادات نئے نئے نظریات فوج کا نیا سسٹم بڑی تیزی سے وہ لوگ آگے نکل رہے تھے اور مسلمان رکے ہوئے تھے مسلمانوں کی خلافت رکی ہوئی تھی وہ خلافت کے رکنے میں خود اہل علم کا رویہ بھی شامل تھا جب خلفاء کوئی تجدید کرنا چاہتے تھے انہیں خدشہ یہ ہوتا کہ اس جدت کے اثر ہمارے عقائد پہ نہ پڑ جائے وہ ایک احتیاط پہ عمل پیرا تھے انہوں نے وہ فرق انہوں نے نہیں کیا کہ کون کن چیزوں کو روکنا ہے کون چیزیں کون سی چیزیں بہت ضروری ہیں بہت بنیادی چیز تھی فوج کا سسٹم عثمانیوں کی فوج کا سسٹم اِدھر مغلوں کا وہ وہی قدیم زمانے والا تھا ہاتھی گھوڑوں والا وہ طرح چلا آ رہا تھا عثمانی خیر اتنے پیچھے نہیں تھے مغلوں کا تو خیر بہت ہی برا حال تھا ایک انگریز جرنیل نے جب مغلوں کے آخری دور کے لشکر دیکھے نا تو اس نے کہا کہ ان کو تو دمبوں کی طرح ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ چھوٹا سا سفا بھی ایسے جا رہا ہے محمد حسین آزاد نے لکھا ہے وہ ایک چھوٹے سے افسر کا جو دستہ ہوتا لگتا کہ دولا کی بارات جا رہی ہے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہیں شہنائیاں بج رہی ہیں اور جناب عجیب و غریب راستے میں چھڑکا ہو رہا ہے پتہ لگتا ہے شادی ہے یا جنگ کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے پھر بعض عثمانی خلافہ کو خیال آیا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں انہوں نے فرانسیسیوں کی خدمات حاصل کی اس کے لیے نیا انہوں نے کیڈٹ کالج بنوایا وہ کام شروع ہوا ہی تھا کہ پھر اندر سے جو قدامت پسند طبقہ تھا اس کی مخالفت شروع ہو گئی کہ ہمیں کیا ضرورت ہے فرانسیسیوں سے سیکھنے کی ہمارے جو قدیم قواعد جنگ اللہ نے ہمیں پانچ سو سال ان کے ذریعے فتوحات دی ہیں اسی کے ذریعہ فتح ہوگی تو وہ سلسلہ تھوڑا سا چل کے اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے ختم ہو گیا 50 سال اور گزر گئے ان 50 سالوں میں دنیا اور بہت آگے نکل گئی تھی 50 سالوں میں وہ سو سال آگے نکل گئی تھی اور ہم سو سال پیچھے ہو گئے تھے ان 50 سالوں میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں عثمانیوں کو پے درپے شکستیں ہوئی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر مغلوں کا سورج ڈوبا ہے 1857 میں عثمانی سلاطین سے بہت سارے ممالک ہاتھ سے نکل گئے تھے پہلے تو نکل نکلتے تھے نا مصر ہاتھ سے نکل گیا پورا افریقہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا یورپ میں بہت سے ممالک ان کے ہاتھ سے نکل گئے اب یہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے تھے اب آ کر ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ جو ہم نے جدید چیزوں سے استفادہ کرنا تھا وہ ضروری ہے ان جدید چیزوں میں صرف عسکری چیزیں نہیں ہیں آلات مواصلات بھی شامل ہیں پہلے پریس وغیرہ کو کسی نے پسند نہیں کیا جبکہ کہ پریس مسلمانوں نے سب سے پہلے ایجاد کیا سلجوقیوں کے زمانے میں آج سے ایک ہزار سال پہلے پریس مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا وہ چیزیں موجود تھیں مگر انہوں نے ایک حکمت کے تحت پسند نہیں کیا پریس کی لکھائی صاف نہیں تھی کتابت بہت خوبصورت تھی پریس کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹیکنیک آ گئی تھی کاش اسے ترقی دیتے تو بہت آگے نکل جاتے سلجوقیوں نے جو پریس ایجاد کیا اس سے تقریباً پانچ سو سال کے بعد یا چھ سو سال کے بعد یورپ میں پریس متعارف ہوا انہوں نے اس کی پروانی کی اچھا لکھ رہا ہے بھدا لکھ رہا ہے اس کو اسی سے کام کرو جہاں ایک کتاب جتنے چھپتی ہے اس نے سو کتابیں چھپ جاتی ہیں پریس ہی کی وجہ سے اخبار چلا ہے ٹھیک ہے اخبار کو تو آپ نے فٹافٹ چھاپ کے بھیجنا ہوتا ہے نا آپ لکھنے کا علمی کام آپ کتابت سے کر لیں گے اخبار کا کام آپ کتابت سے نہیں کر سکتے کتنے نسخے لکھیں گے سارا دن تو آپ کا ایک نسخہ میں گزر جائے گا انہوں نے جب پریس ایجاد کیا ہے تو وہاں پہ صحافت چلی ہے وہاں پہ اخبارات چلے ہیں تو لوگوں کو لوگوں میں یہ شعور آیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی غلطیوں پر وہ نقد کر سکتے تھے ان کو پکڑ سکتے تھے آپ برطانوی دور میں دیکھ جو مظالم ہیں بے شمار اپنی جگہ پر ہیں مگر آپ کو اسی زمانے میں برطانوی صحافیوں کی رپورٹیں آپ کو مل جائیں گی جو کھل کے اپنی حکومت کو ظالم کہتے ہیں ان کے خود بتاتے ہیں کتنے بندے کہاں بے گناہ انہوں نے ان قتل کیے ایسی چیزیں آپ کو مغلوں کے دور میں آخر میں آپ کو نہیں ملتی ہیں عثمانیوں میں آپ کو نہیں ملتی ہیں صحافت ہی نہیں علماء حق یہ ایسے لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کی اور پھر ان کو سزا ملی جو جو کہ ایسے کاموں کا ثمرہ ہوتا ہے لازمی نتیجہ ہوتا ہے تو سیاسی شعور پیدا نہیں ہو سکا نہ دولت عثمانی میں اس ٹائم جدھر ضرورت تھی نہ ادھر برو صغیر میں بر صغیر میں وہ لوگ آگے نکل گئے عثمانیوں کو دیر سے خیال آیا تو پھر انہوں نے جیسے ایک سویا وہ شخص اچانک اٹھتا ہے تیزی سے بھاگتا ہے اور ہانفپنے لگتا ہے اور غلطی کر جاتا ہے ٹھوکر کھا جاتا ہے اس ٹائم پہ وہ شروع ہوئے بڑی تیزی سے تجدید کی طرف اب مخالفت کوئی نہیں کر رہا اب سب کہہ رہے ہیں تجدید ہو اب تجدید میں وہ احتیاط سے بھی آگے چلے گئے کتنی تجدید کرنی ہے کتنی شریعت کے دائرے میں ہے کتنی ہماری تہذیب سے مواصلت مماز، ہے اس سے آگے نکل گئے شروع تو فوج کی تربیت و تربیت و تنظیم سے ہوا کافی انہوں نے اس میں یہ سمجھے اپنے آپ کو بہتر کیا لیکن پھر لباس بھی انہی کی طرح ہونے لگا تھوڑا سا فرق جو انہوں نے پھر کیا کہ وہ ترکی ٹوپی انہوں نے رکھنا شروع کی ایک صرف ٹوپی پہنتے تھے باقی لباس ان کا پینٹ شرٹ ہی ہو گیا خلفہ بھی وہی یورپ کی طرح ان کے پینٹ کوٹ وغیرہ پہنا کرتے تھے تو لیکن یہ اتنی یہ بات بھی ہمارے نزدیک تو اچھی نہیں ہے لیکن زیادہ جو خطرناک بات بھی اب پریس بھی ہے خوب پریس ہے خوب چل رہا ہے لیکن آپ نے پریس کے لیے تربیتی کام جو سو سال پہلے ہونا چاہیے تھا علما کی نگرانی میں وہ اب ہو رہا ہے آزاد صحاف، صحافیوں کے ساتھ وہ صحافی جو صحافت کو پڑھ کے آئے ہیں فرانس میں اٹلی میں یورپ میں انہی سے کام لے رہے ہیں انہی کو یہ کام آتا تھا انہوں نے اخبارات جاری کیے مجلات جاری کیے اور وہ لوگ متاثر تھے یورپ سے حتیٰ کہ ان میں بعض سو صحیونی ایجنٹ تھے فری میسنری کے لیے کام کر رہے تھے تو انہوں نے افکار پھیلائے ہیں آزادانہ الحاد کے بے دینی کے اور اسی کے اندر خفیہ تنظیمیں اس کے ذریعے بنائیں جو فوج کے اندر فعال ہو گئیں فوج کے اندر خلافت کو انہوں نے ایک گالی بنا دیا خلافت کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے والی خلافت سفید ہاتی ہے کام کچھ بھی نہ کرے اس کو کھلاتے جاؤ جب فوج میں بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے تو پھر اس کے بڑھ کے کیا ہوگا آخری با اختیار مضبوط خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی تھے وہ مسلمانوں کی الگ کے لیے ویسی ہی نعمت تھے بنو بن عثمان کے لیے جیسے عمر بن عبدالعزیز تھے بنو عمیا کے لیے <coughs> یا جیسے خلیفہ ظاہر باللہ تھا بنو عباس کے لیے کوئی فائدہ ان سے نہیں اٹھایا گیا انہوں نے تو انتھک کام کیا بیس سال تک کام کیا بیس سال تک یورپ کی یہودیوں کی سازشوں کو مسلسل ناکام بناتے رہے لیکن آخر میں خود عثمانی جرنیلوں نے بغاوت کر کے ان کو معزول کیا ان کو جلا وطن کیا ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی شریف آدمی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا یہودیوں کے نے جو انتخام لینا چاہا جس طرح لینا چاہا وہ سلطان عبد الحمید سے لیا گیا اس کے بعد سلطان عبد الوحید خلیفہ رشاد سلطان عبد المزید سانی یہ دو تین خلف مگر یہ برائے نام تھے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اختیار جرنیلوں کے پاس تھے انہی جرنیلوں کی غلطی سے پہلی جنگ عظیم میں ترکی شامل ہوا ترکی کا کوئی واسط جنگ سے نہیں تھا وہ جنگ جرمنی کی تھی اور برطانی اور فرانس کی تھی پھر دیگر ممالک شامل یورپ کی جنگ میں ان کے کودنے کا کیا کیا جواز تھا ان جرنیلوں نے غلطی سے اس جنگ میں یہ کہہ کہ کے یہ سوچ کے شمولیت حاصل کر لی کہ جرمنی جیتے گا تو ہمیں بہت سے علاقے میں دے دے گا کافر سے امید رکھنا وہ کس طرح ہیں وہ بتوں سے تجھے امید خدا سے نا امیدی اقبال کہتا ہے پتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو جرمنی سے آنکھ لگا کر جنگ میں کودے ہیں جب شکست ہوئی ہے جو کہ پہلے سے پلاننگ جو ایک سمجھیں کہ طے شدہ اس کی پلاننگ ہو چکی تھی کہ ایسا ہی ہونا ہے اور یہودیوں نے اس کی تیاری کر لی تھی اس کے بعد انہوں نے ایک عالمی ادارہ بنانا تھا دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے لیگ آف نیشنز وہ امریکہ کو سائڈ پہ رکھا کیونکہ آخر میں اسی کو لا کے جنگ بند کرانی تھی امریکہ نے پوری جنگ میں حصہ نہیں لیا آخر میں آیا ہے فیصلہ کرانے کے لیے اس جنگ میں ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جرمنی کو دیکھیں انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جو اصل جنگ میں فریق تھا صرف وہاں شہنشاہیت کا خاتمہ کیا ہے جمہوریت وہاں لے آئے ترکی کے ٹکڑے کیے ہیں تقریباً اٹھارہ بیس ٹکڑے کیے ہیں ٹکڑوں کے بھی ٹکڑے کیے ہیں آپ بتائیں متحدہ عرب امارات کوئی بہت بڑی جگہ ہے آٹھ نو ٹکڑے تو وہاں پر ہوئے ہوئے ہیں عرب ممالک میں آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں جن جن شورفا نے نے اس موقع پر ترکوں کے خلاف برطانیہ کا فرانس کا ساتھ دیا انہیں حکمران بنا دیا شام میں جناب وہ جو شاہ تھا شاہ فیصل وغیرہ ادھر کا شاہ فیصل جو تھا اور اردن کے اندر شیخ عبداللہ اور عراق میں جناب وہ کون سا تھا وہاں بھی شیخ شاہ فیصل نامی وہاں پر بھی تھا اور یہ شریف مکہ اس کو حجاز میں جس جس نے غداری کی تھی اس کو وہاں کا حکمران بنا دیا اور ترکی کی خلافت کو فورن تو ختم نہیں کیا لیکن مصطفیٰ کمال پاشا کو آگے لے کے آئے ہیں اس کو ایک جمہوری قرآن جمہوری نہیں تھا وہ عامر تھا عامر ایسا تھا کہ پارلیمنٹ کے کسی بھی فیصلے کو مسترد کرتا تھا تو جب معاہدہ پیش کیا کہ ٹھیک ہے ہم ترکی کو ہم آزاد حیثیت دیں گے جو موجودہ ترکی ہے یہ علاقہ نہیں لیں گے بھی دینی کے پاس رہے گا وغیرہ وغیرہ یہ شرائط تھی لیکن یہ ہم تب دیں گے جب کہ آپ خلافت کا خاتمہ کریں گے اور کچھ شرائط تو ایسی تھی ان کا جواز ہی نہیں تھا دنیا میں خود برطانیہ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا برطانیہ یا امریکہ میں کوئی مساجد تھیں عربی میں اذان ہوتی تھی ترکی کے اندر ترکی میں اذان ہوگی ترکی میں نماز ترکی میں پڑھی جائے گی ترکی میں عربی میں قرآن نہیں ہوگا ترکی میں ترکی کا قرآن ہوگا تو مصطفیٰ کمال پاشا نے اس ساری شرائط ماننے کا اظہار کر دیا اس مت انہوں نے جو وزیر آزم تھے معاہدہ کرنے گئے تھے یہ چیزیں دیکھ انکار کر دیا اس قدر تزلیل کن معاہدہ ترک کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے واپس آگیا بغیر سائن کیے تو مستطفہ کمال پاشا نے کہا کہ تم نہ کرو میں اسے قبول کرتا ہوں اپنی ویٹو پاور جو ایک عامر کے پاس تھی وہ استعمال کر کے وہ دستخط کر دیے جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے اور پھر ساری چیزیں ترکی کے اندر ہوئی ہیں حتیٰ کہ اسلامی لباس شلوار قمیض امامہ سب ممنوع ہو گیا ہیٹ پہننا وہاں پہ لازم قرار دے دیے گیا وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو اس طریقے سے ان لوگوں نے ترکی سے بدلہ لیا اپنی کا شکستوں کا اور اپنی تذلیل کا اور مقصد ان کا یہ تھا انسانوں کو ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا اسلام کو ذلیل کرنا ان کا ہدف تھا لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے آپ نے دیکھا کہ ستر اسی سال گزرے ہیں اس ظلم و ستم کو لیکن ترکی میں آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں الحمدللہ اور ایک بار پھر وہاں پہ اسلام آگے کی جانب ترقی کی جانب, جانب جا رہا ہے اسلام کی طرف لوگوں کا بڑی تیزی سے رجوع ہو رہا ہے بعض چیزوں میں ابھی ان کو بہت آگے بڑھنا ہے ابھی مدارس جیسے یہاں پر ہیں ویسے نہیں ہیں جیسے ظاہری شکل و شباہت ہماری مسلمانوں کی وہاں پر نہیں ہے کئی چیزوں میں وہاں سے بہت آگے ہیں سیاسی شعور ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے قرآن پاک سے تعلق ان کا ہم سے بہت زیادہ ہے وہاں پہ تو گاڑیوں کے اندر ہم لوگ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک جی یہاں پر حافظ ہمارے ہاں اس سال میرے خیال ہے تقریباً چوہتر پچہتر ہزار حفاظ فارغ ہوئے ہیں کسی اخبار نے اس کو نہیں لیا کوئی سربراہ مملکت کے منہ سے قلم خیر اعزاز میڈل دینا تو دور کی بات ہے کلمہ خیر تو نہیں نکلا وہاں حفاظ فارغ ہوتے ہیں صدر خود آتا ہے سربراہ خود آتا ہے ان کا اعزاز کرتا ہے ان کے لیے نعمات کا اعلان کرتا ہے تو الحمدللہ جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں ہوا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندازن پھونک سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یریدون ان یطفی نور اللہ بافواہم والله مطمم نوره ولو کریح الکافرون تو اسی پہ میں اپنی گزارشات کا اختتام کرتا ہوں